رحمت اللہ نے کیا اشعار بہار عشق حقیقی عشق حقیقی یعنی اللہ تعالی کا عشق اللہ کی محبت عشق دل کو بہار دیتا ہے عشق دل کو بہار دیتا ہے عشق دل کو بہار دیتا ہے دل کو باہر دیتا ہے جذبہ جاندار دیتا ہے جذبہ देता دیتا ہے اسپ دل کو باہر دیتا ہے جذبہ یہ جاندار دیتا ہے پارے پھر میں میرا کبھی بات مفت میرا کری پاتے مفت سرد میرا کری اجر کیا بے شمار دیتا ہے اجر کیا بے شمار دیتا ہے دل کو بہار دیتا ہے جگہ جان سار دیتا ہے اے دل کے کرم کا کیا کہنا ایل دل کے کرم کا کیا کہنا ایل دل کے کرم کا کیا کہنا درد دل بار بار دیسا ہے درد دل دیتا ہے اے دل کے کرم کا کیا کہنا اے دل کے کرم کا کیا کہنا دل کے کرم کا کیا کہنا سرد دل بار بار دیتا ہے سرد دل بار, بار دیتا ہے عشق دل کو بار دیتا ہے ہے کیا کرا مت نے نور تپ واقعی کی؟ کیا کرا مت نور تک باقی روح کو قرار دیتا ہے روح کو ایک قرار دیتا ہے کیا کرا ہے نور نور کی کیا کرا ہے نور تفواق کی روح کو ایک قرار دیتا ہے روح کو پانی سے دھو کا مت کھانا اس نے پانی سے دھو کا مت کھانا اس نے پانی سے ایک پانی کمار ہے دیتا ہے پانی سے دو کمت کھانا ہے उसने نے پانی سے دو کمت کھانا اس نے پانی سے دو एक पानी ایک پانی کمار دیتا دیتا ہے دل کو باہر دیتا ہے عشق دل کو باہر دیتا ہے عشق دل کو باہر دیتا ہے عشق دل کو باہر دیتا ہے جلدائی جان بھار دیتا ہے جلدائی جان بھار دیتا ہے اس نے پانی سے دھوکہ مت کھانا اس نے پانی سے دھو مت اس نے پانی سے دھو مت کانا ایک پانی خبر دیتا ہے ایک پانی خبر دیتا ہے پول بس اپنی بے وفائی سے پھول بس اپنی دیوپائی سے پھول بس ہم پائی سے اندر لی بو کو دیتا ہے اندر کو ہار دیتا ہے, خار دیتا ہے اندلی مو... اندلی کی بات نہیں کرو کوئی بات نہیں آواز نہیں کرو وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے آواز نہیں کرو پھول بس اپنی بے وفائی سے پھول بس اپنی بے وفائی سے اندر کو وہ دیتا ہے اندر کو وہ دیتا ہے اس دل کو بہار دیتا ہے جب دیتا ہے آپ راج میں ون جو ہے اختر میں تک جو ہے اختر پرانی تکوام بم جو ہے افطل زندگی پر بہار دیسا ہے زندگی پر بہار دیساں پرانی تکواں میں جو ہے جو ہے زندگی پر بہار دیسا ہے زندگی پور بہار دیتا ہے عشق دل کو بہار دیتا ہے جب ہی جانتا دیتا ہے ان دل کے کرم کا کیا کہنا ان دل کے کرم کا کیا کہنا دل بار بار دیتا ہے دل, دل بار بار دیتا ہے کیا کرامت نور سکھ باقی کیا کرامت نور سخوا دیتا ہے کا سفر نامہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کا پردیش میں تذکرہ وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا دلکرہ جنت پر احمد اللہ کی فضیلت کا راز اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اللہ والوں کی صحبت کا حکم نہیں دیا جنت میں بھی اللہ والوں کی ملاقات کا حکم دیا فب خلی بات غب خلی جنت یعنی جنت میں داخل ہونے سے پہلے میرے خاص بندوں سے ملاقات کرو جنت پر میں اپنے خاص بندوں کو مقدم کر رہا ہوں کیونکہ ان کے دل میں میں ہوں اور میں خالق جنت ہوں تو جن کے دل میں خالق جنت ہے ان کی ملاقات جنت سے بھی افضل ہے میرے شیخ حضرت پول پوری نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کی ملاقات کو پہلے بیان فرمایا جنت کو بعد میں کیونکہ جنت مکان ہے اہم اللہ اس کے مکین ہے اور مکین افضل ہوتا ہے مکان سے لہذا اللہ والے جنت سے افضل ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یوم محٹر میں بھی اور جنت میں بھی اپنے بزرگوں کا ساتھ میں اپنے بزرگوں کا ساتھ تنصیب بھائی بات نہیں کرو آپ ادھر بیٹھے ادھر بیٹھا ہو ادھر ہی بیٹھے ہاں یہ بات بات نہیں ٹھیک ہے پھر ٹافی دیں گے ٹافی چاہیے ٹافی دیں گے اور فن کوئی امر ہے اور امر مظاہرے سے بنتا ہے اور مظاہرے میں دو, دو زمانے ہوتے ہیں حال اور استقبال مستقبل تو معلوم ہوا کہ اہل اللہ کی صرف ایک دفعہ کی ملاقات پر صنعت نہ کرنا حال میں بھی میرو اور آئندہ بھی ملتے رہے یہ نہیں کہ ان سے مل کے جاؤ اور پھر ان کو بھول جاؤ اور ہمیشہ کے لیے بھوروں سے لپٹ جاؤ اگر چیت پر میرا ایک شیر ہے ہلتے والا کا شیر ہے دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا اے صورت سور سے جانا مگر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں سر آنکھوں پر رکھو مگر اہل اللہ کی ملاقات پہلے کرو اس وقت بھی حوروں کا لینے کے بعد بھی بار بار اللہ اس وقت بھی حوروں کا لینے کے بعد بھی بار بار اللہ والوں سے ملو ہالن بھی اس جمالن کسی کو یہ اثرت ہو سکتی ہے کہ گرو کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے لیکن حضرت جیسے اس میں مضمون ہے کہ خالب جنت और ہوئے اور کہاں خالب اور کہاں مخلوق مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کا حسم جمال دیکھ کے جنت کی انہیں یاد نہیں آئی بات یہ ہے کہ ایک ذرا اللہ کے اسم جمال کا اگر اللہ کی انوار ہو تو جلدی آج کی ذرا بھیک مل جائے تب اس کا مزہ ہے تب پتا چلے کہ اللہ کی دیدار کا کیا مزہ پتہ کیا چلے گا ذرا سی ذرا سا وہ خیال ہو جائے گا کہ کیا چیز ہوگی شیر ہے یا تو جلوے سے پردہ دے یا تو پردے کو جلوہ بنا اور حسن دو عالم زمین پر کو ظلم اگر ذرا سی جیت مل جائے اللہ کے انوار و تجیات کی تو انسان پھر کہیں کا نہ رہے اپنا جہاں دکھا کے جمال کر دیا میری نظر میں یہ جہاں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا مگر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں سراخوں پر رکھو مگر اہل اللہ کی ملاقات پہلے کرو اس وقت اس وقت بھی اور ہوروں کا مزہ لینے کے بعد بھی بار بار اللہ والوں سے ملو حالاً بھی اور استقبالاً بھی تمہارا حال اور استقبال اہل اللہ کی ملاقات سے محروم نہ رہے کیونکہ انہی کی بدولت تم جنت میں آئے ہو اس لیے ذریعے کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا بغیر اہل اللہ کی صحبت کے گناہ نہیں چھوٹتے اور گناہ نہ چھوٹتے تو جنت میں بھی نہ آتے یاد اہل اللہ کا ساتھ جنت میں بھی نہ چھوڑنا جنت کی نعمتوں میں مشغول تو ہونا مگر اللہ والوں کے پاس نعمت دینے والا ہے داخل ہوتے ہی ان سے ملوں اور پھر جنت کی نعمتوں میں مشغول ہونے کے بعد بھی ان کے پاس آتے جاتے رہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استرفار کی حکمت حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد نماز کے بعد تین مرتبہ استرفار کرتے تھے یعنی تین مرتبہ استفر اللہ استعفر اللہ استحفر اللہ پڑھتے تھے میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پڑھاتے ہوئے مجھ سے فرمایا کہ اختر میاں نماز کیا کوئی گناہ ہے جس سے آپ استفال کرتے تھے فرمایا کہ نہیں آپ استفار اس لیے فرماتے تھے کہ اے اللہ آپ کی عظمت کے شاع نشان جیسی نماز پڑھنی چاہیے ویسا حق مجھ سے ادا نہیں ہوا اور آپ کی غیر محدود عظمت کا حق میری محدود عبادت ادا کر بھی نہیں سکتی میری محدود اقدیت ادا کر بھی نہیں سکتی یہ سعید المبیا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراض ہے پھر کس کا منہ ہے جو کہہ سکے کہ مجھ سے عبادت کا حق ادا ہو گیا محبت کی علامت مولانا مصطفیٰ کانل سلّم ابن مولانا ممتاز الحق صاحب جو امریکہ سے حضرت والا کی صحبت میں کچھ عرصہ رہنے کے لیے آئے ہیں حضرت والا کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے حضرت والا نے اشار فرمایا کہ بس میرے دل میں تیری محبت رہے سے مراد اللہ تعالیٰ کی دات ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں ہمیشہ رہے لیکن محبت کی علامت کیا ہے ابتباع سنت کی توفیق جن میں ابتباع سنت نہیں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اتباع سنت کا لالچی ہو جس کو ابتباء سنت کی لالچ نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا لالچی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو میرے رسول کی محبت کرو میں تو عالم ذید میں ہوں تم مجھے دیکھ نہیں رہے ہو لیکن میرے رسول کو تم تو دیکھ رہے ہو جب میرے رسول کی تمہیں محبت ہوگی تبھی تم میری محبت ہوگی تم رسول اللہ کے کہنے سے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے ہو تو اس میں کیا تعجب ہے ماں کے کہنے سے باپ پر یقین لاتے ہو ماں کہہ دیتی ہے کہ یہ تمہارے ابو ہیں تو اس پر یقین آ جاتا ہے حالانکہ ماں جھوٹ بول سکتی ہے اس کے قول میں کا امکان ہے جھوٹ بولنے کا احتمال ہے لیکن پھر بھی ماں کی محبت پر اتنا اعتماد ہے کہ تم بغیر دلیل کے باپ کو تسلیم کر لیتے ہو ماں سے نہیں پوچھتے کہ کیا دلیل ہے کہ یہ میرا باپ ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں دلیل چاہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں جھوٹ نہیں بول سکتے جھوٹ بولنا ان کے لیے محال ہے نبی معصوم ہوتا ہے سچا ہوتا ہے پھر مکے والوں نے چالیس سال تک دیکھا کہ خدا کا رسول بالکل سچ بولتا ہے امانت میں خیانت نہیں کرتا مکہ والوں کے دلوں پر اللہ نے اپنے رسول کی صداقت اور امانت کا سکا بٹھا دیا اور ان کی زبان سے کہلوا دیا آدھا گن امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے اور امانت دار ہیں اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا راجی کو اللہ اور ابو یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے اتنے نے حضرت والا کے ایک دی عالم خلیفہ تشریف لائے تو حضرت والا نے ان سے فرمایا کہ آگے آ جائیے اور حاضرین سے فرمایا کہ آپ مولانا کو جانتے ہی ہوں گے کہ کون ہیں یہ میری محبت میں آئے ہیں یہ آکسفورڈ یونیورسٹی اور دنیا بھر میں تعلیم کے لیے بلائے جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے کو فنا کر دینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں جو اللہ کی محبت میں اپنے کو نہیں مٹاتا وہ اللہ کو نہیں پاتا اگر اللہ کو پانا ہے تو نفس کو مٹانا ہے اللہ کو پانے کے لیے نفس کو مٹانا شرط ہے حضرت موسا علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ آپ کیسے ملتے ہیں تو فرمایا نفس کا بطال نفس کو مٹا دو اور مجھ کو پا جاؤ نفس فرعون ہے یہ انا انبل اعلیٰ کہنا چاہتا ہے نفس سیرش میں نفس کو مولانا لوگی فرماتے ہیں کہ نفس اپنی خصلت میں فرعون ہے اس کو گناہوں سے سیر مت کرو گناہ کرنے سے اس کی فرعونیت اور بڑھ جائے گی جو لوگ اللہ اللہ کو چاہتے ہیں وہ اللہ کے لیے گناہ سے بچیں اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑ دیں اور نہ مکالا ورنہ مکالا کرنے کی حالت میں موت آ جائے گی اس لیے ہم سب اللہ تعالی سے عہد کریں کہ ہم آج کی تاریخ سے کوئی گناہ نہیں کریں گے نہ چھوٹا گناہ کریں گے نہ بڑا گناہ کریں گے دیکھو اگر تھوڑا سا زہر ہو تو کیا کھا لو گے کہ سا یہ چھوٹا زہر ہے زہر چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ اس کو نہیں کھاتے اسی طرح گنا چھوٹا ہو یا بڑا اس کے قریب نہ رہو کیونکہ زہر سے تو ہر ایک کو تبعی نفرت ہے لیکن حسینوں کا زہر چاشنی دار ہے یہ دیکھنے میں بہت اچھا معلوم ہوتا ہے مگر پیشاب پخانے پر اللہ تعالیٰ نے چاندی کا ورق لگا دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے اندر تو پیشاب پاخانہ ہی بھرا ہوا ہے لیکن بال اور گال دیکھنے میں چکنے اور حسین معلوم ہوتے ہیں اس لیے ان کو نہ دیکھو جو حلال کی اللہ نے دے دی اس پر راضی رہو اور اگر بیوی مر گئی تب بھی اللہ سے اللہ پر راضی رہو یا کسی کی شادی ہی نہیں ہوئی جیسے میر صاحب پینسٹھ سال کے ہو گئے مگر ابھی تک کما ہیں مگر اللہ تعالیٰ پر راضی ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے اللہ تعالیٰ جنت میں شادی کرا دیں گے غروب یعنی ہمارے حضرت والا میری صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اگر جنت میں حل والا مل جائے تو گوروں کی کوئی ضرورت نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی مزیدار ہے کہ جس کو اللہ کی محبت مل گئی وہ گوروں سے بھی مستغنی ہو گیا مگر یہ بات اسی کو سمجھ میں آ سکتی ہے جس نے اپنے نفس کو واقعی مٹایا ہو اور مجاہدہ کیا ہو اور ذکر کی کثرت کی ہو اور گناہوں سے حفاظت کی ہو تبھی اس کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ انوار و ان کے انوار اور تجلوات جو ان کی جو وہ بارش ہوگی جس کی برکت سے یہ مضمون سمجھ میں آئے گا اللہ کا حکم سمجھ کر جنت پر اور جنت کی نعمتوں پر اور حوروں پر لالچ کرے گا کہ اللہ کی نعمت ہے انعام ہے لیکن طبی طور پر حوروں کی بھی اس کو لالچ نہیں ہوگی اس کی دلیل سن لیجئے حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلاوت پرانے پاک میں مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ جنت میں جب حوریں آئیں گی تو کہوں گا کہ جی ہورو اگر تلاوت کلام پاک سننا ہے تو بیٹھو ورنہ اپنا راستہ لو اور ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ حوریں مل جائیں گی تو ایسا لپٹیں گے اور یوں جما چاٹھی کریں گے جیسے کہ میرا شیر حضرت والا کا شعر ہے دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا اے آج شان سورت گھوڑوں سے لپٹ جانا مگر اللہ والوں کی شان بہت بلند ہے وہ اللہ کا حکم سمجھ کر گھوڑوں سے استفادہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فل فر فصل متناف کہ جنت کی نعمتوں کی لالچ کرو یہ لالچ کرنا اللہ کا حکم ہے لیکن جنت پر اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی کہ فتح خلی کی اڑی جاؤ پہلے میرے خاک بندوں سے خال بندوں سے ملو بغ الی جنتی اس کے بعد جنت میں داخل ہوتا ہے پہلے میرے عاشقوں سے ملو کیونکہ میں اپنے عاشقوں کے دل میں ہوں جس دل میں اللہ ہے اس سے اللہ نے پہلے ملاقات کرائی عبادی میں یا تفصیصیاں ہیں کہ یہ میرے خاک بندے جو میرے ہو کے رہے کبھی نفس و شیطان کے نہیں ہوئے اور بغلی امر ہے جو مظاہرے سے بنتا ہے اور مظاہرے میں حال اور استقبال دو زمانہ ہوتا ہے مطلب یہ ہوا کہ جنت میں جاتے ہی فی الحال بھی اللہ والوں سے ملاقات کرو اور گھوڑوں سے اور جنت کی نعمتوں سے مستفید ہونے کے بعد بار بار ان سے ملاقات کرتے رہنا ان کو بھولنا مت بار بار ان کے پاس آؤ آؤ جاؤ اور غوروں سے لپٹ جاؤ لیکن میرے خاص بندوں کو نہ بھول جاؤ یہ آیت بتاتی ہے کہ جنت میں بھی اہل اللہ کو فراموش نہیں کر سکتے کیونکہ مزارے میں دو زمانہ ہونا ضروری ہے یہ گرامر ہے اور گرامر کی کیا معنی ہے آدمی اپنے نفس کو گرا دے اور مر جائے اگر گدا نمک کی کان میں گر جائے اور مر جائے تو نمک بن جاتا ہے لیکن جب تک سانس لیتا رہے گا گدے گا گدا ہی رہے گا جب مر جائے گا تو نمک کی کان میں نمک بن جائے گا اب اس کو مفتی اعظم اور بڑے بڑے علماء دکھائیں گے مگر جب تک سانس لیتا رہے گا تو نمک نہیں بن سکتا اگرچہ اس کے چاروں طرف نمک ہو ایسے ہی جو لوگ نفس کو نہیں مٹاتے وہ اللہ والوں کے ساتھ رہ کر بھی محروم رہتے ہیں خوب غور سے سن لو خوب غور سے سن لو کہ اللہ کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو گناہ اچھی چیز ہے یا خراب چیز حاضری نے حض کیا کہ خراب چیز تو خراب چیز کو جلد چھوڑنا چاہیے یا دیر سے حاضرین نے عرض کیا کہ جلد چھوڑنا چاہیے لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی ولی نہیں سوائے وہ بندے جو گناہوں سے بچتے ہیں گناہ کرنے والا ولی اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہاں اگر افیانند کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے توبہ کے دروازے سے اللہ تک پہنچ جائے گا توبہ کا دروازہ اللہ نے اسی لیے کھولا ہے محشا. اللہ تعالیٰ قبول ہونا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محشا. محشا.